یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گے تو سرور کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا وہ ارض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو مجھ پر پڑا تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماہر شعبان کی آج اٹھائیسویں شب شروع ہو گئی اللہ نے چاہا تو ہم ماہر رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کے سارے فرض روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں ساری نمازیں تراوی ادا کریں خوب تلاوت قرآن کا شرف حاصل کریں احتکاف کی برکتیں لوٹیں شب قدر کے قدر دانوں میں شامل ہو جائیں بدبخت ہے وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا جی ہاں میں نے کہہ رہا اللہ کے حبیب فرما رہا ہے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گئے اور ماہ رمضان مبارک کی برکتوں کے کیا کہنے نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر گنا کر دیا جاتا ہے سہری میں روزہ دار شہری کر کے فارغ ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے افطاری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے وہ سوتا ہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے روزہ دار کا ہر ہر لمحہ ثواب میں لکھا جاتا ہے اور ماہ رمضان سمجھیں یہ تو عبادتوں کا مہینہ ہے تلاوتوں کا مہینہ ہے مگر بعض ایسے بد نصیب اور گناہوں کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ رمضان میں بھی گنا کرتے رہتے ہیں. حالانکہ شیطان کو قائد کر دیا جاتا ہے تو اب اس مہینے میں گنا نفس امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہمارا جو قرین شیطان ہے ہمارے ساتھ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں جو بدنسی ماہ رمضان میں بھی گنا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے حبیب کی نافرمانی کرتا ہے وہ کتنا بڑا مجری میں سنیے المعجم الاوسط حدیث نمبر 3688 نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت ماہر رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے جب رمضان آتا ہے جنت کہتی ہے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما شور کہتی ہیں اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی نہ تو نشہ آور شے پی نہ کسی مومن پر بہتان لگایا نہ ہی اس ماہ میں کوئی گنا کیا تو اللہ تعالی ہر رات کے بدلے میں اس کا سو حوروں سے نکاح فرمائے گا اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت زبرجد کا ایسا محل بنائے گا جس میں اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تو اس محل میں اتنی جگہ گھرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑا دنیا کی جگہ گھرتا ہے جس نے اس ماہ میں کوئی نشا آور شہ پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گنا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا پس تم ماہر رمضان کے حق میں کو تاہی کرنے سے ڈرو یہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے گیارہ مہینے کر دیے کہ اس میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو لذت حاصل کرو اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو تو ماہ رمضان کا ہم نے احترام کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے گناوں سے بچنا ہے مثلا جماعت ترک کرنے سے بچنا ہے نماز چھوڑنے سے بچنا ہے نماز طرازی عادتن کوئی چھوڑے گا تو یہ بھی گناہ ہے اب رمضان میں بھی گناہوں برے چینل دیکھتے رہیں گے کیا رمضان میں بھی استخر اللہ جو پہلے نشے کرتے ہیں اب بھی نشے کرتے رہیں گے تو رمضان کے علاوہ بھی درست نہیں ہے مسلمانوں کی غبتیں کرتے رہیں گے مسلمانوں پہ الزام لگاتے رہیں گے بدنگاہی کرتے رہیں گے جھوٹ بولتے رہیں گے غبت کرتے رہیں گے چگلیاں کھاتے رہیں گے سود اور رشوت کا لین دین وہ بھی رمضان میں استقفراللہ اللہ تعالی کی نا فرمانی رمضان میں تو ان اللہ ہم ماہ رمضان میں اپنے آپ کو حت الامکان انشاءاللہ شاء گناہ سے بچائیں اللہ میں توفیق عطا فرمایا میرا اکالک صلاح نے نرشاد فرمایا میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے فرمایا اس مہینے میں ان کا حرام کاموں کا کرنا پھر فرمایا جس نے رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لانت کرتے پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب پڑ گئے دوزخ پہ تالے قائد میں شیطان ہے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں رمضان میں غفران ہے رمضان جو ہے یہ بخشیش کا مہینہ ہے اب رمضان میں بھی ہم بخشش نہ کروا سکے اپنے رحمت والے رب سے تو اس سے زیادہ محرومی اور کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کو صحت اور آفیت اور سلامتی کے ساتھ اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پانے کی سعادت عطا فرما دیں تو نیت کر لیں ان ہم ماہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ ماہ رمضان میں تراوی بھی ادا کریں گے سارے انشاءاللہ اللہ تلاوت قرآن بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ اعتکاف کی برکتیں بھی لوٹیں گے اور شب قدر میں بھی عبادت کریں گے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے آمین آمین آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم